پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نی لہ اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں ہے کو اپن رحمت فرما کر بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قومی عزت والا ہے